اِس الرحم الرحیم السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم مکرم خاران گرامی فقہ ہو درد نمبر پانچ شروع ہو شروع ہو رہا ہے اور یہ فقرے باب و صفحہ نمبر تین اور صدر نمبر آخر سے شروع ہو رہا ہے اس میں حضرت شاہ سید محمد نروش آپ جو ہے اردو زہرت ظاہری کو تین قسم دو قسم میں تأثم فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہر تحرت وظاہری تو بس ظاہری پاکی اللہ نوین دو قسمیں ہیں سغرا و قبراں ایک چھوٹی پاکی اور ایک بڑی پاکی اور چھوٹی پاکی سے مراد وضو ہے بڑی پاکی سے مراد و غسل ہے تو تحرت سغرا و قبرا ہاں جی چھوٹی پاکی اور بڑی پاکی اس کے بعد آپ ان کے احکامات بتا رہے ہیں کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں واجبہ واجب ہیں مصحب ہیں اس طرح غسل کے اندر کتنی چیزیں واجب ہیں مصحب ہیں تم کے اندر کتنی چیزیں واجب ہیں مصحف ہیں یہ احکامات بیان کریں تو میں چاہ اچھا رہا ہوں ان احکامات میں اندر جو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں عام طور پر واجب کا لفظ مصحب کا لفظ حرام کا لفظ مقروح کا لفظ مباح کا لفظ میں آشا لوگوں کو ان کو احکام تکلیفی شرح بولتے ہیں یہ نے آج کے درس میں ان پانچ چیزوں کا میں مختصر توجہ دے دوں گا انشاءاللہ کل سے ہم آگے اردو کے واجبات شروع کریں گے تو واجب کیسے بولتے ہیں واجب سے ملاد وہ تمام احکامات الہی ہیں شریع ہیں جس کو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہر وہ کام جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو واجب کا کہتے ہیں جیسے نماز پڑھنا واجب روزہ رکھنا واجب فرض اور واجب قریب علمانہ ہے یہ عام طور پر فرش مجموعی عمل کے بارے میں آتا ہے واجب کے لوا اس عمل کے اندر مختلف جزیات کے لاتے ہیں جیسے ابھی آپ پڑھیں گے کل کہ نیوزو کے اندر نیت کرنا واجب ہے اس کا مطلب کہ آپ نے ہر صورت میں نیت کرنا ہے نیت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ کا وضو باطل ہوگا تو واجب ان احکامات کو کہتے ہیں جس کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انجام دینے کا حکم دیا ہے اگر آپ نے اس کو چھوڑا تو کسی عمل کے اندر چھوڑا وہ عمل باطل ہو جاتی ہے ہاں جی وہ عمل پھر جانور اس کے چھوڑیں گے عمل باطل ہو جاتے ہیں اور واجب کے چھوڑنے پہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سزا ہے عذاب ہے اقاف ہے کسی بھی واجب کو چھوڑیں گے اس کے بلتے ہیں واجب یعنی کرنے کا حکم ہے نہ کرنے کی صورت میں ہمیں سزا ہے عذاف ہے کسی عمل کے اندر ایک چیز واجب ہے اس کو چھوڑیں وہ باطل ہو جاتے ہیں اس کے بلتے ہیں واجب جیسے نماز کے وضو کے اندر آیا نیت کرنا واجب چہرے کو دھونا واجب اگر آپ نے چہرے کو نہیں دھویا نیت نہیں کیا آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے ہاں جی کل عدم ہو جاتی ہے پھر اس وضو سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ ہو گیا واجب، ہاں جی جس کا کرنے کا حکم ہے نہ کرنے کی صورت میں اللہ نعرہ ہے، ہمارے لیے سزا ہے عقاب ہے اس کو چھوڑنے کی صورت میں اس کے مقابل میں جو ہے نسل جو ہے اس کا ساتھی ہے مستحب بھی وہ اعمال ہیں اللہ کی طرف سے وہ احکامات ہیں اس کے کرنے کا ہمیں حکم میں اللّہ و نبی کی طرف سے کرنے کے حکم ہے وہ اس کو ہم انجام دیں گے تو اللہ خوش ہے جیسے پانچ واد کی سنتیں ہاں پانچ نمازوں کی سنت زور کی آٹھ رقت سنت ضو عصر کی آٹھ رقع سنت عرب کی چار رکھت سنت عیشا کی دو تحجود گیارہ رکت مثلاً تو یہ سنتیں جو ہیں ہاں جی مشحبات ہیں شریح پر سنتیں ہیں اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس پر آپ کو سزا نہیں ہے قیامت میں لیکن ثواب پر رہ گیا اس کے حاضر سے اب محروم رہ گیا تو مستحب وہ اعمال ہیں شریع اور پر اس سے باب مصطحب یعنی اس کے کرنے کا ہمیں حکم ہے اللہ اور رسول کی طرف سے کریں گے تو ہمیں ثواب ہے حاجر ہے نہیں کیا تو اس پر ہمیں عذاب اور سزا نہیں ہے ہاں جی البتہ توہین کا پہلو نہیں ہونا چاہیے انسان کسی بھی مجبوری سے ایک مصطحب عمل کو چھوڑ دیا جیسے نمازوں کے بعد تاخیرات پڑھنا اوراد پڑھنا تصویر پڑھنا ہاں جی کسی فرصت نہ نجہ سے کاموں کی ضروری کام آپ نے نہیں پڑا تو اس پہ آپ کی ہاں نماز کو کوئی اس پر آپ کو گناہ نہیں لیکن ثواب سے آپ محروم ہو گیا تو اس کو بولتے ہیں مستحاب ہاں استحباب پھر ایک حکم گیا تیسرا حکم حرام جہاں بھی آئے گا یہ چیز حرام ہے جیسے جھوٹ بولنا حرام غیبت کرنا حرام ہاں تہمیت الزام لگانا حرام کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا حرام تو جہاں جہاں بھی حرام کا لفظ آئے گا یعنی کہ اس کام سے ہم نے سختی سے اپنے آپ کو روکنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے اس کا ارتکاب نہیں ہونا ہے اگر آپ نے اس کا ارتکاب کیا اللہ نے منع کہ یہ کام نہیں کرو پھر بھی اگر ہم کریں گے تو ہمیں سزا ہے عقاب ہے خزان حسن جہنم کے عذاب کے شکل میں لہذا حرام چیزوں سے ہاں سختی سے اپنے آپ کو بچانا ہے کسی عبادت کے اندر ایک چیز حرام کا تو اس کا ارتقاب کریں اس کا عبادت باطل ہو جائے گا ہاں جیسے نماز میں کہا پیچھے دیکھنا حرام ہے اگر آپ نے پیچھے دیکھ لیا آپ کا نماز باطل ہو گیا ہاں جی شاقیہ اصل میں بیاقواب نماز باطل ہو گئی اس لیے حرام وہ احکامات ہیں جس کو اللہ نے سختی سے مان فرمایا اور پھر پھر بھی اگر آپ نے اس کا منتخب ہو گیا تو اس پر آپ کو عذاب ہے قیامت میں سزا ہے اور اور آپ کے کسی عمل کے اندر کوئی چیز حرام اس کا کیا وہ عمل سرے سے باطل ہو جاتے ہیں تو یہ ہے حرام باقی مستحب کیا ہے استحباب مش صاحب ان اعمال ساری مقروب مقروب جو ہے وہ عمل یہ حرام کا ساتھی ہے وہ عمل ہے جس کے کرنے سے شاعر نے اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں منع فرمایا کہاں یہ کام نہیں کرو یعنی اللہ کو پسند نہیں ہاں لیکن جو ہے اس میں حرام والی سختی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے ارتکاب کیا اس پر آپ کو عذاب نہیں ہے قیامت میں سزا نہیں ہے لیکن کسی عبادت کے اندر ایک چیز کو جب مخروق کہتے ہیں اس کا آپ نے ارتکاب کیا تو اس کے ثواب اور حاجی کم ہو جاتی ہے جو ثواب اور جو اس عبادت کے لئے ہیں وہ کام ہو ہیں ہے سر مصحب چیز کو کریں گے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے مقروع چیز کا کریں عبادات کے اندر تو اس سے ثواب میں کمی آ جائے گا ہاں جی لہٰذا مقروع اور حرام چیزوں سے ہم نے حتیٰ امکان بچنے کی کوشش کرنا ہے اور واجب اور مستحب اعمال کو ہر صورت میں انجام دینے کی کوشش کرنا ہے یہی چار چیزوں کا مجموعی لہٰذا دیکھا جائے تو جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے واجب احکامات پر سختی سے پابند ہو جائیں مور مصطاب اعمال کو بھی جتنا ہو سکے پابندی سے کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور حرام کاموں سے سختی سے شناخ کریں پرہیز کریں دور بھاگیں اس طرح مغروف کاموں سے بھی جاتا امکان خود کو دور رکھیں شناخ کریں تو اسی مجموع عمل کا نام تغوا ہے جو بندہ ان ساری چیزوں کا جہاں جہاں حرام کا سے شناخ کا مغروق کام سے شناخ کیا واجب اور مصحب کا اس کو انجام دیا تو ایسے بندے کو متقی کہا جاتا ہے ایسے بندے کو صالح بندہ کہا جاتا ہے ایسے بندے کو نیک و خار بندہ کہا جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے جو اللہ کی تمام واجبات مصحبات پر عمل کرتے ہیں حرام مقروحات سے پرہیزی اختیار کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں اور پھر ایک ہے مشتاح اباہا مباح ہاں یہ چیز مباح ہے مشتاح ہاں جی ہے تو اس کے مطلب کیا ہے یہ آپ کے ابا سے ملازم وہ امور ہیں شرح طور پر جس میں آپ کو اختیار دیا ہے آپ چاہیں کریں چاہیں نہ کریں جیسے آپ چاہیں آپ پانی پی چاہیں پانی پئیں نہیں پینا چاہیں نہ پئیں کھانا کھانا چاہیں کھائیں نہ کھانا چاہیں نہ کھائیں سونا چاہیں سوئیں نہ سونا چاہیں نہ سوئیں ہاں جی تو ان پر جو ہے آپ کے اختیار میں دیا ہے آپ جس طرح چاہیں کریں اللہ کی طرح سے کوئی منع نہیں ہے نہ اس میں واجب کا ہے نہ مستحب کا ہے نہ حرام کا ہے نہ مخرو کا ہے ان چاروں کے علاوہ ایک ایک کچھ چیزیں اس ایواہ میں شامل ہیں البتہ جو ہے مباحث چیزوں میں ہمیں اختیار دیا ہوا ہے آپ جس جی طرح چاہیں کریں آپ کی مرضی اور منشا پر چھوڑا ہے البتہ اباہ بعض باہ کاموں میں اس کو آپ جو اچھی نیت کے ساتھ اس کو ثواب کے کاموں میں شامل کر سکتے ہیں موساب کاموں کے زمرے میں لا سکتے ہیں مثلا یہی کھانا کھانا مباح والے ایواہا ہے جائز حمالے لیکن جب آپ اس کو اس نیت سے کھائیں گے کہ یا اللہ تو نے میرے جسم کو ایسا خلق کیا ہے اس کو جب تک میں کچھ کھانا نہ دے دوں تو یہ نیک کام کرنے سے رہ جائے گا یہ کمزور ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا پھر نیکیاں نہیں کر پائیں گے تیرے اعتیاط نہیں کر پائیں گے اس لیے جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے اس کو وہ قوت دینے کے لیے کہ وہ تیرے فرائض پر عمل کر سکیں اس اچھی نیت سے آپ کھانا کھائیں گے پانی پئیں گے کوئی بھی غذا کھائیں گے پھل فروٹ کھائیں گے تو وہ ثواب میں تبدیل ہو جاتی ہے آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے ثواب میں ایک دفعہ صرف بھوک ہٹانے کے لیے پیاس بجانے کے لیے پیتے ہیں کھاتے ہیں نا, وہ ایک مصموبہ عمل ہے لیکن جب اس اچھی نیت سے اللہ تعلیم میرے جسم کو ایسا کھلا کیا جس کو پانی نہ پلائیں تو یہ پیاسہ جو ہے کمزور ہو جائے گا پھر یہ عمل سے کام سے رہ جائے گا اس تصور اور عاقدے کے ساتھ کہ تاکہ میرے جسم سلامت رہے اور میں اللہ کی اچھی بندگی کر سکوں اس کے بندوں کی بہتر خدمت کر سکوں تو ایسی اچھی نیت کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے نا تو اللہ بہت خوش ہو جائے گا اور آپ کے یہ مستحب عمل میں پھر تبدیل ہو جاتی ہیں ہاں شنت رسول اللہ وسلم کے صحابی سے ابوضر سے رسول اللہ فرمائے اے میں اے میرے ابوذر ہاں جے میرے سابی تم چاہیے کہ تمہارے ہر جائز کام میں نیت ہو ہر جائز اور مباح کا میں تمہارے لیے نیت ہونی چاہیے حت تل عقل و شربی و نوں کا یہاں تک کہ تمہارے کھانے پینے اور نیند میں بھی تمہارے اچھی نیت ہو اچھی نیت یہ ہے کہ تم ہم اس کو ہے جائز سنبھلیں ہاں اس پر ثواب بھی مرتب نہیں ہوتا تھا گناہ بھی مرتب نہیں ہے کرنے چھوڑنے میں لیکن جب آپ اس کو انجام دیتے ہیں تو اس کو ہاں جی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر کہ تاکہ میں پانی پیوں کھانا کھاؤں پھل فروٹ کھاؤں تو میرے صحت مند رہوں گا اور پھر میں اللہ کی اچھی بندگی کر سکوں گا بہتر اللہ کی بندگی کر سکوں گا اللہ کے محلوق کی بہتر خدمت کر سکوں گا میں اپنی ذمہ داریوں کو اثر طریقے سے نبھا سکوں گا اس اچھی نیت کے ساتھ جب آپ کھائیں پئیں گے تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے پھر یہ مستحبات میں شامل ہو جاتی ہیں اور آپ کو بہت بڑی ثواب اور عجد مل جاتی ہیں تو آج کے کلاس میں انہی پانچ احکامات کی توضیح پہ افتفاق کرتا ہوں اور ان شاء اللہ ہم ارضو کی واجبات پہ پڑھیں گے اللہ سب کو السلام علیکم